اللہ رب العالمین نے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چون میں جو اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یوجا فی سبیل اللہ وہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں خا فون لوم اور کسی ملامت کرنے والے شخص کی ملامت کا انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دینے والے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے جہاد ایک اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کئی آیات اور کئی صورتوں میں باقاعدہ جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ انفال سورہ توبہ سورت الحضاب سورت الفتحہ سورت الحشر سورت النصر وغیرہ مستقل صورتیں اس فریضے کے حوالے سے قرآن میں موجود ہیں پھر دیگر بہت ساری صورتوں کے اندر قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو جہاد کی فرضیت اس کی اہمیت اس کی ترغیب اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لیے ترہیب بیان کرتی ہیں آج کے اس دور میں کفار نے اسلامی اس فریضے کو بڑا غلط رنگ دے کر دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے خود وہ اپنے ملکوں میں یا ان کے ماتحت جتنے ملک آتے ہیں یا مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کا خون کرتے مسلمانوں کی املاک پر زمینوں پر قبضے جما لے اس کو کوئی بھی دہشت گردی نہیں کہتا لیکن اگر مظلوم مسلمان اپنے دفاع کے لیے میدان عمل میں آ جائیں تو دہشت گردی کی اصطلاح ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بنا دی گئی ہے تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کسے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی احادیث و سنن میں اس کا کثرت سے ذکر ہے جیسے میں نے قرآن کی کچھ صورتوں کے نام لیے اسی طرح آپ حدیث کی کتابیں بھی دیکھیں گے تو تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد اور کتاب المغازی اسی عمل کے لیے ہے صحیح مسلم میں ابود اور ترمزی نسائی اور ابن ماجہ میں باقاعدہ کتاب الجہاد یا مغازی یا سیر کے عنوان سے محدثین نے کتب ذکر کر کے ابواب باندھ کر جہاد کے مسائل ذکر کیے جہاد ہے کیا چیز اس کی شرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک طویل حدیث لائے ہیں جس میں جہاد کا مفہوم بھی بیان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جہاد کیا ہے تو آپ نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ انتقات لفارا ازالقیتا ہوں جب کافروں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور جنگ لگ جائے تو کافروں کے مقابلے میں لڑنے کا نام جہاد ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی زبی اللہ کی تعبیر بیان کی انتقات لل کفار ادا لکی کفار میں وہ تمام کافر داخلے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں یا مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں تو ہر وہ حربی کافر جو جنگ کے لیے مسلمان کے مقابلے میں آتا ہے وہ سب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مصداق ہے ہاں جو کافر آپ سے لڑتے نہیں ہیں آپ کے ملکوں میں آپ کے علاقوں میں رہتے ہیں امن اور سکون سے اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتے تو اسلام ہمیں ان کے حقوق بھی بتاتا ہے تو اسلام ظلم کے دفاع کے لیے مسلمان کو میدان عمل میں اتارتا ہے یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کفار کے ساتھ جنگ جاری ہے تو وہ کافر مسلمانوں پر عملہ ابھر ہیں اور مسلمان ہر جگہ مظلومیت کی شکل میں ہیں کا وہ کشمیر کا خطہ ہو یا فلسطین کا علاقہ ہو کا وہ افغانستان ہو یا عراق ہو دنیا کے اندر بہت سارے خطوں میں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے برما کے اندر انڈیا کے اندر گجرات شہر میں مودی نے جو اب وہاں کا وزیر اعلی تھا اس وقت مسلمانوں کو ان کی بستیوں سمیت زندہ جلایا تو اس طرح کی کفار جب حرکات کرتے ہیں پھر اسلام جہاد کے فریدے کو کھڑا کر دیتا ہے اور مسلمان حکمران کا یہ فریضہ ہے کہ جب مسلمانوں کے کسی خطے پر علاقے پر مسلمانوں کے اوپر کفار ظلم و ستم ڈھائے تو مسلمان حکمران اس کا نوٹس لے اور آج یہ بھی ہمارے لیے بڑی ایک لحاظ سے خوش آئند بات ہے ویسے تو دشمن کے ساتھ ملاقات کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر دشمن مدے مقابل آ جاتا ہے پھر پیچھے پیٹ دکھا کر بھاگ جانا بھی گنا کبیرہ ہے نبی صلی اللہ, علیہ وسلم نے, اور اللہ رب العالمین نے جو کبیرہ گنا بتائے ہیں ان میں ایک گنا جو ہے وہ دشمن کو پیٹ دکھا کر بھاگنا بھی ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اس معنی میں کہ انڈیا نے مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر کشمیر میں اور پھر پاکستان پر حملے کی بات کی اور کچھ ایک دو دنوں سے مختلف بارڈروں پر چھیڑ چھاڑ جار بھی جاری ہے تو ہمارے ملک کے حکمران نے جہاد بھی طبی اللہ کے لیے دفاع کے لیے مسلمانوں کو کے دفاع اور تحفظ کے لیے فوج کو پورا اختیار دے دیا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک کتاب الجہاد میں عنوان یہ قائم کیا ہے الجہاد م البر فاجر جہاد جاری رہے گا م البر فاجر حکمران آپ کا نیک ہو یا حکمران فاجر اور بدکار ہو اس کے ساتھ مل کر جہاد کا فریزہ جاری رہے گا اور یہ فریضہ قیامت کے قائم ہونے تک رہنا ہے امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے نا الجہاد و محاسن مالبرول فاجر یہ مسئلہ عقیدے کی جتنی کتابیں علمہ حدیث و فکہ نے لکھی ہے نا کتب عقائد میں جہاد کا فریضہ حکمران کے ساتھ مل کر قائم کرنا تقریباً تمام محدثی نے ذکر کیا اور امام بخاری اس کے لیے ایک حدیث لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گھوڑے ہیں نا ایک اور حدیث پہلے عرض کرتا ہوں نسائی وغیرہ میں ہے کتاب الخیل میں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے پردے کا کام دیتا ہے ستر کا دوسرا گھوڑا اپنے مالک کے لیے وزر اور بوجھ کا کام دیتا ہے تیسرا گھوڑا اپنے مالک کے لیے اجر کا باعث ہوتا اب جو گھوڑا مالک کے لیے بوجھ بن جاتا ہے وہ ایسا گھوڑا ہے جو کسی شخص نے دنیا کے اندر نمود و نمائش ریا اور جوا وغیرہ کھیلنے کے لیے پالا ہوتا لوگ جو ریسے لگاتے ہیں نا گھوڑوں کی یا اپنی دنیا بھی شان و شوق اور جاؤ جلال دکھانے کے لیے گھوڑے رکھتے ہیں تو یہ ریا دکھلاوے پر مبنی جو رکھا ہوا جانور ہے یا حرام کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ بندے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے دوسرا گھوڑا جو بندے کے لیے ستر اور پردے کا کام دیتا وہ ایسا گھوڑا ہے جو آدمی جیسے عام جانور رکھتا ہے تو اس طرح اس نے گھوڑا بھی ایک جانور کے طور پر رکھا اور اس کے حقوق ادا کیے گھوڑے کے چارے کا کھانے پینے کا خیال کیا اس کے حساب سے اس پر بوجھ لادا ظلم نہیں کیا تو ایسا گھوڑا بندے کے لیے پردے کا باعث ہے اللہ چاہے تو اس کو اجر دے چاہے تو نہ دے لیکن وہ گھوڑا جو آدمی اس لیے پالتا ہے کہ اس سے اللہ کے دین کا فائدہ ہو وہ جہاد بھی اسمیل اللہ میں استعمال ہو بلکہ حدیث میں اس کی ایک تمثیل اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ بہت بڑا کھیت آدمی کا زمینیں ہیں تو اسے زمین میں کھونٹی لگا کر اور لمبی رسی کر کے گھوڑے کو چھوڑ دیا ہے اب وہ کھیت میں جہاں جی چاہتا ہے وہ دوڑتا ہے چرتا ہے کھاتا پیتا ہے تو نبی صلی اللہ وایا یہ جو جہاد کے لیے اسلام کے لیے اتنے گھوڑا باندھ رکھا ہے تو یہ پورے کھیت میں جو کھلا چھوڑ دیا کھانے پینے کو تو یہ گھوڑا اگر لیز بھی کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو عجر دے گا تو یہ جو گوڑوں کی تین قسمیں ہیں ان میں ایک گھوڑا جو فی اللہ ہے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کوئی پندرہ سولہ صاحب نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ویلو ماقو فی نواسی ہا الخیر الٰ مہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھی گئی ہے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھی گئی ہے. یہ ذکر کر کے امام بخاری نے اس کے اوپر یہ باب باندھا کہ جہاد جاری رہے گا حکمران اچھا ہو یا برا ہو کس طرح کہ جب جہاد والا گھوڑا جس میں اللہ نے خیر رکھی ہے وہ قیامت تک رہے گا تو جہاد بھی قیامت تک رہے گا جس کے لیے اس اور وسائل میں گوڑا ایک سب اور وسیلہ ہے اور جہاد کرنے والے بھی قیامت تک رہیں گے اس حدیث سے امام بخاری نے یہ مسئلہ کیا اور اس کی بخاری کی شرح فت الباری میں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے بشرا بے بقائر اسلام و ہی علا یومل کیاما اس حدیث کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے قیامت تک باقی رہنے کی بشارت ہے اس لیے کہ جب وہ دین والا گھوڑا قیامت تک رہے گا تو گھوڑے پالنے والے اور دین والے لوگ اور مسلمان بھی قیامت تک رہیں گے ہی بشرا بے بقائل اسلام و اہل ہی لا مل قیام لے من لازام بقا الجاد بقاء, بقاء المجاہدین وهم المسلمون اس لیے جن لوگوں نے جہاد اور مجاہدین کی بقا کو لازم رکھا یہ اصل میں مسلمان لوگ ہیں تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ رب العال نے مسلمانوں پر عائد کیا ہے اور مسلمان حکمران کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ایک ذمہ داری ہے فتحباری شہر سے بخاری میں آفدیب ابن اجرس اسکلانی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے مسلمان حکمران پر سال کے اندر ایک مرتبہ کفار کی طرف بڑھ کر آگے جہاد کرنا فرض ہے دلیل کیا تھی قرآن پاک کی ایکت کریمہ جس میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کتال کرنے کا حکم دیا اور کتال کی حد کیا بتائی کب تک لڑنا ہے؟ فرما ہتھا یو تل جاگ رون یہاں تک یہ یہودی اور عیسائی جزیہ اور ٹیکس دے مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے وہم ساغیرون اور وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر دلیل اور فرما بردار ہو کر رہے ہیں صافر کہتے ہیں کہ جزیہ ٹیکس سال بعد وصول کیا جاتا ہے روزانہ نہیں ہوتا نہ ہر مہینے ہوتے جزیہ اسلام کے اصول کے مطابق کافروں سے لیا جاتا ہے اور سال بعد لیا جاتا ہے لہذا سال بعد مسلمان حکمران کو کم از کم ایسا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جزیہ ٹیکس دینے والے آتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ واحد فریضہ ہے قرآن کے اندر جس کے لیے حکم کے الفاظ سب سے زیادہ بیان ہوئے ہیں ادیکر کان اسلام بھی تو ہے نا جن کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا لیکن ان کے لیے بھی حکم کے سیگے اتنے نہیں ہیں قرآن میں نماز ہر مسلمان پر فرد ہے نماز کے لیے بار بار قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے وہ عقیم سلاد اور تو نماز قائم کرو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا دوسرا لفظ فصل لے ربے کا ون ہر فصل پست ادا کر یہ دو حکم کسی قرآن میں روزہ مسلمانوں پر رمضان المبارک میں فرض کیا گیا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فریزے کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ دوسرے ہیں یا ایدین آمانو کتبہ علیہ کو مسیام ایمان والوں تمہارے اوپر روزہ فرد کیا گیا ہے یہ کتبہ علا ذکر کیا اس کے لیے زکوت صاحب استطاعت پر فرض ہے زکات کا حکم قرآن نے ان لفظوں سے دیا آ زکت اور تم زکوٰۃ ادا کرو یا دوسرا حکم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ خزمن من اموال سدا کا آپ ان کے مالوں سے صدقات زکوۃ وصول کریں حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ولی اللہ علہ سے ہج البیت اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے کون منیستتا سبیلا جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں اور یا دوسری جگہ پر یوں ہے و اتیمل حجا ول امر حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو اب یہ دیکھیں یہ جو کلمے کے بعد بنیادیں ہیں اسلام کی نماز روزہ حج اور اس کے لیے حکم کے الفاظ ایک دو سے زیادہ نہیں ہے لیکن جس بیس کے اوپر اسلام کی یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے اور اسلام کا دفاع ہوتا ہے مساجد اور مدارس اور اسلامی مراکز اور مسلمانوں کے خطوں اور علاقوں اور مسلمانوں کی جو عزت عفت اور عصمت کی حفاظت جس فریدے پر کھڑی ہے وہ جہاد بھی سبیل اللہ ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت سارے نفر بولے مثلا کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کاتے لو تم کتال کرو کہیں فرما فخل مشرقین مشرقوں کو قتل کرو کہیں فرما خوشو ان کو پکڑ لو وقس و اور ان کا محاصرہ کرو وقع ادو لہم کلّا مرسد ہر گھات والی جگہ پر گات لگا کر ایمبوس لگا کر بیٹھ جاؤ کہیں فرمایا مایا با باہ عید لہم مستمل کبا من ربات الخیل دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت تیار کرو اور گھوڑے باندھ کے رکھو کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وزربو مینو ہم کلّا ان حق یہ بھی ورمائر کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ کہیں اللہ نے کہا ان پھیروں اللہ کی راہ میں نکلو کہیں کا کہ جاہدوں فل ہے حق کا جہاد ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فقاتل الفی زبیل اللہ لا تکلب و الہ نفسکھ آپ اللہ کی راہ میں خود نکل کر لڑے آپ اپنی جان کے خود مقلف اور ذمہ دار ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کتبہ علیہ کمل کتال تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہیں فرمایا ہے کتبہ علیہ کمل اپنے مجنووں کا کساس اور بدلہ لینا تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے کہیں اللہ نے کہا اخرجوہم من ہائی سو جن جگہ خطوں علاقوں سے ان کافروں نے تمہیں نکال دیا ہے تم ان کو ان علاقوں سے نکال دو اب آپ دیکھیں اس فریضے کے لیے کتنے الفاظ اللہ نے درجن کے قریب الفاظ بلکہ زائد سے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے جس سے اس فریضے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور جب کوئی مسلمان حکمران صحیح معلوم میں اس فریضے کو سارے انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے بڑے راستے کھولتا قوموں کی اصلاح ہوتی ہے جہاد فیس بل اللہ کے ذریعے بڑی بڑی قومیں سدھر جاتی ہیں اور ظالموں کے ظلم کا اختتام ہوتا ہے اس فریضے کے ذریعے بعض دنیا میں بیٹھ کر حساب لگانے والے لوگ آج کل افرادی قوت مادی وسائل یہ تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دشمن کے پاس اتنا کچھ ہے ہمارے پاس اس کے مقابلے کا کچھ نہیں ہے لہذا ہم تو اس سے لاڑی نہیں سکتے یہ کم ہمتی اور بزدلی دلی پھیلانے والے بھی بعض نام نہاد مفکرین جو ہے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں تشریف لائے اور دین اسلام لوگوں کے سامنے رکھا اور مدنی زندگی میں آتی جہاد کا حکم ملا اس وقت سے آج تک مسلمانوں کی تعداد ان کی افرادی قوت کے ساتھ مادی وسائل اگر موازنہ کریں ایک آدھ موقع کے سوا کفار کے پاس زیادہ ملے گا بہلا بڑا مارکا جس وقت بدر کا ہوا تھا کیا افرادی قوت برابر تھی کہاں تین سو تیرہ بوڑھے بچے جوان ملا کر کہاں ایک ادار کا لشکر اور تین سو تیرہ کے پاس پورے اسباب وسائل بھی نہیں ہیں سواریاں بھی پوری نہیں ہیں اسلحہ بھی پورا نہیں ہے وہاں ایمان تھا ایمان کی قوت موجود ہو وسائل تھوڑے بھی ہوں مسلمان میدان میں نکلتا ہے تو اللہ اس کی دوسرت کرتا دور نہ جائیں قریب دور میں آپ دیکھیں روس نے جس وقت افغانستان پر حملہ کیا اور کرتے کرتے پاکستان کے بارڈروں کے قریب آ گیا تھا جسے سفید ریچ کہا جاتا تھا روس کا سرخ انقلاب مشہور کر دیا گیا تھا تو مسلمان بے سر و سامانی کے آلے میں ہی تھے اس کے مقابلے میں اتنی قوت ایٹم کی یا دیگر چیزوں کی مسلمانوں پر نہیں تھی لیکن روس کو پسپا ہو کر افغانستان سے نکلنا پڑا اور آج وہی طالبان جن سے امریکہ نے جنگ لگائی تھی ان کے ساتھ مذاکرات کر کے افغانستان چھوڑنے کی تیاریاں کرتا ہے یہ دو ہی دنیا میں بڑی پاورے اور طاقتیں شمار کی جاتی ہیں سب سے بڑی طاقت پہلے یہ دونوں تھیں پھر اس کے بعد روس کو زوال آیا امریکہ جو ہے نا وہ آگے آ گیا لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے نظارے بھی مسلمانوں کو دکھائے جنگوں میں نقصان ہوتا ہے لیکن مسلمان کا نقصان حقیقت اور نقصان نہیں ہوتا جانے چلی جائیں یہ مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو شہادتوں کے مرتبہ پر فائز کر کے آخرت کی بلندیاں عطا کرتا اور پھر فتوحات کے نتیجے میں اللہ راستے بہت کھلتا ہے ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو بندوق چلانے بھی نہیں آتی تھی آج وہ سلا بنا رہے ہیں تیارے نہیں تھے ہیلی کاپٹر افغانستان میں ہی سیکھ لیے چلانے یہ اللہ مدد کرتا ہے جب مسلمان اسلام کے لیے دین کے لیے مسلمانوں کے خطوں اور علاقوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا اور ہندو قوم ایسی ہے جس کا اگر آپ ایمان دیکھیں عقیدہ دیکھیں تو ایک سادہ فطرت والا مسلمان بھی نفرت کرتا کبھی کہیں سانپوں کو الار محبود بنایا ہوا ہے کہیں بندروں کی پوجا کرتا ہے کہیں گائے کا پیشاب پیتا ہے کیا وہ کام ہے قسط اور ذلت کے جو یہ قوم نہیں کرتی اور مسلمان کو اللہ رب العالمین نے عزت سے سرفراز کیا ولی اللہ عزت والے رسول ہی ولی نین <وَلِلْمُؤْمِنِين> عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے تو ایمان کی بنیاد پر اللہ اب البین بندوں کو عزت سے سرفراز کرتا آج اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں اتنا سا مسلمان بھی اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا یہ جذبہ جہاد انسان کے اندر ایمان کی وجہ سے آتا اور اگر ایمان کی بیس پر مسلمان کھڑا ہو جائے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں وقار نہ ملے بڑی بڑی دنیا کی سپر طاقتیں اس وقت مسلمانوں کے آگے ہتھیار ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں جب میدانوں میں نکل کے لڑتے پلہ نے تو الحمدللہ ہمارے ملک کو باوجود اس کے کہ وسائل ان کے مقابلے میں نہیں ہے لیکن اس وقت دنیا کے اندر واحد مسلمانوں کا ملک ہے جس کو اللہ نے آٹمی قوت سے سرفراز کیا ہے تو دشمن اگر یہ بھول یا غلطی کرتا ہے تو مسلمان ہر فرد مجاہد بن کر میدان عمل میں نکلنے کو تیار ہے اور اس کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں اپنا فریضہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہستی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے ایک اشارے پر یا کوئی ادنا سی ان کے بارے میں نذیبا بات کرے ایک بد عمل مسلمان بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری نظروں میں اللہ کی مخلوق میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلامہ سے بڑا عزت و وقار والا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کو یہ فریضہ کتنا محبوب ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے فقاتل فی سبیل اللہ قاتلو تو جمع کہنا سب کو خطاب ہے فقاتل واحد کے نفر سے اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے فقاتل بھی سبیل اللہ میرے نبی تو اللہ کی راہ نکل کر لڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جس وقت جہاد کی اجازت ملی ہے تو رسول اللہ اپنی قیادت میں لے کر بڑے بڑے مارکوں میں میدان میں ہوتے تھے میں کئی دفعہ یہ واقعہ پیش کرتا ہوں جو میرے لیے بھی باعث سے نصیحت ہے اور آپ سب کے لیے بھی سیرت کی عام کتابوں میں موجود الرحیق المختوم یا سیرت ابن شام یا باقی دیگر کتب میں ایک کافر ابئی بن خلف جس کا نام اپنی قوم کا لیڈر اور چودھری تو اس نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک گھوڑا پال رہا ہوں اور اس کے بیٹھ کر میں تمہیں قتل کروں گا آفل فرمایا تمہیں انشاءاللہ میں قتل کروں گا احد کا جب مار کا سجا میدان احد میں رسول اللہ وسلم اپنے صاحب سمیت موجود تھے عبید بن خلب اپنے اسی گھوڑے پر سوار جس کو روزانہ قیمتی خوراک ڈالتا تھا اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا اپنے پورے جسم کے اوپر لوہے کی زرہ پہنی ہوئی لوہے کی کنڈیاں جوڑ کر کئی لوگوں نے جائب گھر میں یہ چیز دیکھی ہوگی آج بھی لوہے کی کنڈیاں جوڑ کر باقاعدہ آہنی لباس بنایا جاتا تھا جو بندہ جسم کے اوپر پہن لیتا ہے تو تلوار اور تیر اور نیزے اور برچے کا وار نہیں ہوتا تھا آج کے دور میں یوں سمجھ لو کہ بولڈ پروف جیکٹ جو تھی وہ اس نے پہنی ہوئی سر کے اوپر فوجی ٹوپی اور خود وہ بھی پہنا ہوا گھوڑے پر سوار ہے ہاتھ میں تلوار لہرائے آگے بڑھ رہا ہے جب ابئی بن خلف آگے بڑھتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ بن خلف آ رہا ہے فرمایا تم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا اس کا مقابلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہیں کوئی سواری نہیں ہے کوئی لوہے کا لباس نہیں پہنا ہوا اور آپ کے پاس آپ کے ایک صحابی سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے پاس نیزہ تھا بڑا شاندار فرما میں یہ نیزہ مجھے دے دو اپنے صحابی سے نیزہ لیا جب وہ سامنے آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین بھی تھے آپ کا نشانہ بڑا سیدھا تھا آپ نے اس کے وجود کو ایک فوجی کی حیثیت سے دیکھا ایک مجاہد کی حیثیت سے کہ یہ سارے جسم کے اوپر اس نے لوہے کا کُرتا پہنا ہوا خود سر پہ ہے گھوڑے پہ سوار ہے تو وار کہاں کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلہ دیکھا تو یہ جو اس کا کندھا ہے نا گردن کی طرف جو حصہ یہاں سے لوہے کی کنڈی ایک آج جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اسی جگہ کا نشانہ لے کر جب سیدھا وار کیا آپ کا نیزہ اس کو اس جگہ پر لگا جو ہی نیزہ لگا تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ تو اس نے تیار کیا سر پر دوڑا اور وہ گھوڑے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے ابھی کوئی خاص خون بھی نہیں نکل رہا وہ اپنے فوج کی طرف جب اس کا گھوڑا دوڑتا ہے تو بلند آواز سے کہتا لوگوں محمد نے مجھے قتل کر دیا لوگوں محمد نے مجھے قتل کر دیا اس کی قوم اس کو کہتی ہے وہ تیرے اوپر تو ایسا کوئی ابھی نشان نظر نہیں آتا اس نے کہا محمد کے نیزے کا وار جو مجھے لگا ہے اگر وہ تمہارے اوپر تقسیم کر دیے تو وہ درد برداشت نہ کر سکو تھوڑی دوری گھوڑا اس کا دوڑا تو وہ گھوڑے سے نیچے زمین پر گر کر مردار ہو گیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزا ہاتھ میں پکڑ کر دشمن پر اوہد کے میدان میں وار کر کے سمجھایا کہ اللہ کا یہ جو فریدا ہے اس پر اس طرح عمل کرنا ہے جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کتاب اور جہاد میں کھڑا کیا ہے تو کیا میرا یا آپ کا خون محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ قیمتی ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے اس کے دین کے لیے مومن ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو دین کا کام کرنے والے لوگوں کی صفت بیان کی ہے وہ جاہدوں ابھی سبھی اللہ کہ اللہ جن سے اپنے دین کا کام لیتا ہے ان کا وصف یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر جہاد کی تربیت ٹریننگ لینا جہاد کے لیے تیار رہنا یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس فریضے پہ غور کرے جہاد کا یہ معنی کتن نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑنا شروع کر دے ہتھیار اٹھا کر اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دو یہ قتن جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے جہاد ہے وہ دشمن جو مسلمانوں کے مدے مقابل آ گیا ہے اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی سوچتا ہے یا مسلمانوں کے خطوں پر حملہ کرتا ہے مسلمانوں کی پمال کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے حملہ آور دشمن کو میدان کارداروں میں انجام تک پہنچانے کا نام دیہاتی سبیل اللہ الحمدللہ ہم اس ملک کے اندر یا مسلمانوں کے کسی بھی ملک کے اندر مسلمانوں کی لڑائی کو قطع جہاد نہیں سمجھتے جہاد جب بھی ہوتا ہے وہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے وہ دشمنان دین کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں اور باغیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اسمت دری کرنے والے لٹیروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو رشتوں کا پاس نہیں ہوتا جہاد مسلمان کو ان کے مد مقابل میدان میں کھڑا کرتا قرآن کی میں چاند آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ ذرا غور کرو کہ اللہ مومنوں کی صفت جہاد فی سبیل اللہ کس طرح بیان کرتا سورت البکارہ دو سو اٹھارہ نمبر آئے تھا. اللہ رب العالمین نے بھروا ان لذین آمانزین فی سبیل اللہ یقین وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا الا رحمت اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں ایمان لا کر ہجرت کرنا پڑے ہجرت کر جاتے ہیں جہاد کرنا پڑے جہاد کرتے ہیں تو مہاجر مجاہد مومن اللہ کی رحمت کے امیدوار لیکن جب کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے نا تو شیطان اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا امام نسائی رحم اللہ لائے ابن حبان میں بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے جس وقت کوئی شخص کلما پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے شیطان اس کو وسوسہ دیتا ہے آ یہ کلمہ نہ پڑھنا کلما پڑھو گے تو تمہارے اندر تفریق ہو جائے گی تمہارے اپنے دشمن بن دیں گے تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ دے گا تمہیں ایک نیا سلسلہ نیا تعلق نئے رشتے قائم کرنے پڑیں گے بعض آ یہ کام نہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور رحمان کی بات مان کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے جب وہ مسلمان ہوتا ہے اسلام میں داخل ہوتے اسلام پر عمل کرتے اللہ کی توحید کو مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اوپر پختہ یقین کر لیتا ہے عملی مسلمان بنتا ہے شیطان اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا وہ اس کی آہستہ آہستہ عزیز و قارم رشتہ دار سارے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں مسلمانوں ہونے کی وجہ سے کہ اس کو اپنا خطہ اور علاقہ چھوڑنا پڑتا ہجرت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے جب ہجرت کا ارادہ کر لیتا ہے پھر شیتان اس کی راہ میں آ کر کہتا دیکھ اب بھی وقت اب باز آ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ کلمہ نہ پڑھنا یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا میری بات سچی ہو گئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کی یہ بات بھی نہیں مانتا اللہ کی مان کر مہاجر ہو جاتا اب وہ مہاجر ہونے کے بعد جہاد کے لیے تیار ہو گیا جب جہاد کا ارادہ کرتا ہے پھر شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر اس کو کہتا ہے دیکھ اب تو جدھر جا ہے سوائے موت کے تو کچھ بھی نہیں میدان میں جائے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا مر جائے گا تو اور تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی بچے یتیم ہو جائیں گے تیرا جو و تھا کوئی اور جو ہے نا قبضہ جما لے گا اب بھی وقت ہے واپس آ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس شیطان کی یہ بات بھی نہیں مانتا اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلا جاتا ہے اور جب جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو ایسا شخص جو مومن بنا پھر مہاجر بنا پھر مجاہد بنا حکن اللہ یعل جنا اللہ لازم لازمن اس کو جنت میں داخلہ دیتا تو اس آیت میں بھی اللہ رب ال نے فرمایا کہ ان اللہ زینا آمنزین حاضر وہ جہاد اللہ یقیناً جو ایمان لائے مہاجر ہوئے اور جہاد کی اللہ کی راہ میں الاجون رحمت اللہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ غفور الرحیم اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ازہد مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کی بخشش کرتا گنا کی معفی دیتا ہے اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے سورت علیہ عمران کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ او ملبتہ یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا تم مر گئے مغفر تم مین اللہ اور رحم تو اللہ تعالی کی طرف سے یقین بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے خیر مما یما یہ دنیا کا جو کوئی معلوم تھا تم جمع کرتے ہو نا تو اللہ کے اندر جو بخش اور رحمت ملتی ہے وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہے ولان مت تم او قطل تم اللہ تخشارول البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ ل اللہ تخشارون بلا شبہ تم اللہ رب العالمین کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں بھروایا یہ بڑی قابل توجہ آیت کریمہ ہے فرمایا میں ان کفار کے ساتھ تم کتال کرو یوز ہم اللہ عیدی ان کافروں کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ خود چاہے تو پکڑ سکتا اس کے لیے تو مشکل نہیں <تصفح> تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے بڑے ہاتھی مروا دیے مثالیں قرآن میں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے کہ کا ہم ان کفار کے ساتھ تم کتا کرو لڑو اس کا نتیجہ ایک بات یو اللہ بے تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا اور سزا دے گا دوسری بات وہ اور ان کو رسوا اور ذلیل کرے گا تیسری بات وہ انسر ہم ان کے مقابلے میں تمہاری مدد اللہ کرے گا چوتھی بات وہ یش یش سدورا کو مومن قوم کے سینے کو سینوں کو اللہ شفا دے گا اور ٹھنڈ ہو گا پانچویں بات ذکر کی وہ یوز غیزہ قلوب ان کے دلوں کا غیز و وغذب اللہ میدان جہاد میں نکال دے گا اور چھٹی بات و یتوب اللہ میں اللہ تعالی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے واللہ علی من حکیم اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا کمال حکمتوں والا ہے جہاد کا اس نے فریضہ دیا تو جو حکمتیں وہ جانتا ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ کے یہ واقع ہیں نصرت اور مدد کے اور دشمن کے مقابلے میں تمہیں کھڑا کر کے تمہارے ہاتھوں سے دشمن کو جلیل و رسوا کرنے کے اگر آج ایسا کوئی مرحلہ پیدا ہوتا ہے ہندو یہ کوشش کرتا ہے کہ ملک پاکستان پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرے تو جہاد بھی زبیر اللہ کا فریضہ واحد حل ہے ایسے دشمنوں کا اور ایسے کفار کا جو مسلمانوں کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی بڑی ترغیب دی ہے اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا یا ایو ہن ہر المومنین علم الکتال اے نبی ہر ریز شوق پیدا کر کن لوگوں کے اندر ایمان والے لوگوں میں کس چیز کا الل کتاب دشمن کے ساتھ لڑنے کار کتاب فی سبیل اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شوق پیدا کیا آدیش بھی بہت ساری ہے میں آخر میں صرف ایک عدیث عرض کرتا ہوں یہ جو مسلمان اپنے علاقے خطے اور سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا پہرا دیتے ہیں مسلمانوں کا مسلمانوں کی املاک کا خطوں کا علاقوں کا اس پہرے کی فضیلت میں ایک عظیث کرتا ہوں شب قدر کی کتنی اہمیت ہے ہزار مہینے سے بہتر ہزار مہینے میں تراسی سال چار ماہ بنتے ہیں شاید ہمارے یہاں بزرگوں میں اتنی عمر کا کوئی بھی نہ ہو تراسی سال چار مہینے ایک طرف اور قدر والی رات میں جو فضیلت اللہ نے رکھی وہ اس سے بہتر اب یہ جو بندہ شب قدر کو عبادت کرتا ہے تو یہ بندہ صرف اپنے درجات کی بلندی اور بخشش کے لیے عبادت کر اس کی عبادت کا نفع اسی کو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ رات کو جا کر نماز پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب جو ہے نا وہ محلے والے کسی اور بندے کو دے دیے جائے جو نماز پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے اس کا ادر اس کی ذات تک ہے لیکن جو بندہ نکل کر باہر پیرا دے رہا ہے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر مسلمانوں کی حفاظت پہ کھڑا ہے ایک دفعہ ایسے ہوا امام ابن حبان اپنی صحیح میں یہ حدیث لائے امام ابن اصاکر نے احادیث جہاد کے والے سے چالیس جمع کی ایک مجموعہ بنایا ارب اس میں بھی حدیث ہے اور علامہ البانی اس کو سلسلت الحادی سہیا میں لائے مدینے میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ دشمن جو ہے وہ مدینے کے اوپر حملہ ابر ہونے والا ہے صحابہ سارے مجاہد تھے تین دفعہ امام بخاری صحیح میں صحابہ کا یہ قول لائے کیا کہتے تھے عَلَى جہاد مَا بکینا آبادا ہم وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جہاد پر بیٹھ کر لی ہے جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے یہ تمام صاحبہ کا ترانہ تھا جب دشمن کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی افواہ پھیلائی گئی تو صحابہ دشمن کو روکنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے کہ باہر ہی اس کے آنے سے پہلے مدینہ سے دور ہی اس کو روک کر سبق سکھا دیا جائے تو جو جو کسی کے پاس سواری تھی سواریوں پر بیٹھے اور دور دراز چکر لگایا پتا چلا یہ کسی منافق نے کوئی افواہ پھیلائی ہے دشمن کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے یہ پراپو بھی بڑے کام دیتے ہیں مخالف یا دشمنان دین اکثر پراپو سے کام لیتے ہیں خوف اور ہراس مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے لیکن مجاہد فیبیل اللہ کو دشمنوں کے اور کفار کے پراپوگنڈوں کا اور ان کی چالوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ مرنا ہے تو اللہ کے لیے زندہ رہنا تو اللہ کے لیے پروائی کوئی نہیں بولا یہ خاتون لہمت واپس پلٹتے ہیں کیا دیکھا حافظ حدیث صحابی ابو ہو رضی اللہ مدینے کے باہر ایک جگہ پہ کھڑے کسی نے پوچھا ابو رحرا رہ تم یہاں کیا کر رہے ہو بتایا کہ میں مدینے کی پہرے داری کر رہا ہوں چوکی داری کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کربا تو قدر اندل حضر المد اللہ کی راہ میں ایک گھڑی پہرے دینے کا اجر شب قدر کو حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے کیونکہ وہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے مسلمانوں کے خطے کی حفاظت کر رہے ہیں, اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اس کا اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کی پرواہ ہے اپنے خطر علاقے کی پرواہ ہے اپنے دین کی اس کا پرواہ ہے تو جو اپنے دین کے لیے اسلام کے لیے مسلمانوں کے خطر علاقے کے تحفظ کے لیے اللہ کی میں ایک گھڑی بھی چوکی داری کے لیے شرد پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کا یہ کھڑا ہونا شبِ قدر کو حجرِ عصبت کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بھی افضل بتایا یہ ترغیب دی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے اللہ کو آپ کا حکم تھا حرِ ذل مومنینہ ال القتال ایمان والوں کو قتال کا شوق جو ہے ان کے اندر پیدا کی دی اور اُبھاری ہے الحمدللہ ہم میں کوئی خوف و خطر نہیں ہے دشمن جس طرف سے بھی شرارت کرے گا اللہ کے فضل سے تمام مسلمان بالخصوص پاکستان کے اندر رہنے والا ہر جوان بوڑھا بچہ اپنی فوج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہما وقت تیار ہے جب بھی کال ملے گی انشاءاللہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہوگا الحمد للہ